محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں بہنوں اور بیٹیوں اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں حج کے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے وہ ہے رمضان شریف گزرنے کے بعد شوال ذلقادہ اور ذوالحجہ کے جو شروع کے نو دن ہیں یہ حج کے مہینے ہیں حج کے ایام جس طرح سے نماز کا ایک وقت مقرر ہے سورج ڈھلنے کے بعد زور ہم پڑھ سکتے ہیں پہلے پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے وہ نماز کا ایک وقت ہے اسی طرح حج کا بھی ایک وقت ہے عمر تو سارے سال ہی احرام باندھ سکتے ہیں نا لیکن حج کے لیے رمضان کے بعد شوال میں احرام باندھ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں باندھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہند الحج فلا رفض ولا وزوق ولا جدال فلحج جو شخص ان مہینوں میں ان ایام میں حج کا احرام پان پھر نہ تو رفس اس کے لیے جائز ہے نہ فسوق اور نہ جدال تین چیزیں بیان فرمائی ہے ایک تو رفس کا معنی ہے شہوانی بیوی کے ساتھ جمعہ کرنا یا ایسا ایسا کوئی کام جو آدمی کو جمعہ کی طرف راغب کرے محل کرے یہ نہیں کرنا حج کے دنوں میں یہ کام جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا الا فسوخا کوئی نافرمانی نہیں کرنی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ولا جدالا کسی سے جھگڑنا بھی نہیں اب یہ جو شرطیں ہیں نا ان پر شاید ہی کوئی عمل کرتا ہو لیکن اگر کوئی شخص ان پر عمل کر لے تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے من حج جل جو شخص اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے فلم یا کوئی رفس نہ کرے کرے شہوانی کام جمع کی طرف مائل کرنے والی کوئی بات نہ کرے والم یفسک کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرے تین چیزیں ہو گئی نا اللہ کے لیے کرے کوئی رفس شہوانی کوئی عمل نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے نافرمانی جان بوجھ کر بوجھ بھولے سے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا ہو جاتی جان بوجھ کر کے میں حج کے لیے آیا ہوا ہوں تو اللہ کی نافربانی نہ کرے راجا کا یوم والا دت وہ جب واپس جائے گا تو اس طرح سے جائے گا جس طرح اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا گناہوں سے صاف پاک ہو کر جائے گا اب اس پر نباز اہل علم نے کہا بھئی اس سے براد یہ ہے کہ وہ جو صغیرے گناہ ہے نا وہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ کبیلا گنا جو بڑے بڑے زنا ہے چوری ہے قتل ہے وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو صحیح بات جو سمجھ آتی ہے احادیث کو دیکھنے سے وہ یہ ہے کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں دلیل کیا ہے کہ ان تینوں کاموں پر غور تو کرو کہ چھوٹی بات ہے کہ زندگی بھر کی جو گندی آدتیں تھیں ان پر پابندی کے ساتھ رفس بیوی بی کے ساتھ بھی جمعہ نہیں کرنا کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرنی کہ بیوی بی کی طرف جمعہ کے لیے رغبت ہو تو پھر غیر عورتوں کی تصویریں دیکھنا اور اس سے لذت اٹھانا یہ, یہ یہ چھوڑنا پڑے گا نا اور گناہ چھوڑنا پڑے گا تو جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ توبہ کر رہا ہے بھائی توبہ اور کس چیز کا نام ہے یہی تو توبہ ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر حج کے سفر میں کم از کم اس نے اللہ کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا اسی کا نام بھائی توبہ ہے تو یہ حج اور ہجرت اور اسلام تین چیزیں انسان کی پچھلی زندگی کا صفحہ صاف کر دیتی ہیں آگے نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے امر بن آس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مسلمان ہونے لگے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے پیچھے ہٹا فرمایا اور میں بھائی کیا بات ہے کہتا میں نے شرط کرنی ہے کیا شرط کرتے ہو وہ یہ کہ میں اسلام سے پہلے بڑی میں نے جو گناہ کیے وہ معاف ہو جائے اور میں اما علم تھا یا عمرو امر تمہیں معلوم نہیں انل اسلام یہدم و ماں قبل کہ اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ انسان نے کیا سب کو منحدم کر ڈھا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ ہجرت تہدم و قبل ہجرت بھی اس سے پہلے جو کچھ انسان نے کیا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے وہ ان الحجا یہ حد وہ ماکانہ قبل ہو حج بھی اس سے پہلے انسان نے جو کچھ کیا اس کو ختم کر دیتے لیکن یہ بات تو ظہر ہے نا کہ آدمی وہ لا رافا سا بلا فسوخا فسوق کو چھوڑے نا فسوک فسک نا چھوڑتے اگر بدستور کمرے میں جو لگا ہوا ہے وہاں آپ کے کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے یا موبائل ہاتھ میں ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں غیر محرموں کی شاعت کو بھڑکانے والی مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں زندگی بدل کر آنے کی یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بتلائی ہے اگر زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں جیسے گئے تھے اسی طرح آ ایک سمجھو کہ ایک ٹور تھا کہ اس کا سیاحت کا ایک ٹور تھا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے تھے آپ ذرا مولوی قسم کے لوگ ہیں یا دینی ہیں تو آپ نے سیاحت کے لیے مکے کو طے کر لیا مقرر کر لیا پھر یہ فضیلت حاصل ہونے مشکل ہے اللہ کے لیے کرے کوئی رفس نہ کرے کوئی فسوق نہ کرے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے فرمایا اللہ پر ایمان لانا کہا پھر کیا ہے کہا جہاد فی سبھی کہا پھر کیا ہے کہا پھر حج مبرور حج جس میں نیکی کی گئی ہو نافرمانی نا فرمانی نہ کی گئی ہو یعنی بندہ طائب ہو کر لوٹے نا جو کچھ گناہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ کر آ رہا ہے تو یہ حج مبرور ہے اور اگر وہ بدستور سبھی کچھ قائم ہے تو یہ کیا حج مبرور ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پت باری میں لکھا ہے کہ حج مبرور کمانا باز نے کیا جو حج مقبول ہو جائے اب کیا خبر بھی حج میرا قبول ہوا یا نہیں اللہ کے دفتروں کی تو کسی نے زیارت نہیں نہ کیونکہ اسے پتہ چل جائے میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اس کی ایک علامت ہے علامت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی پہلے سے نیکی کی طرف بڑھ گئی ہے سمجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا حج قبول ہو گیا اور اگر اس کی جو زندگی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے وہ نیکی کی طرف نہیں بڑھتی تو سمجھ لو کہ حج قبول شبول کوئی نہیں ہوا ایک رسم تھی جو اس نے ادا کر لی اور واپس آ گئی ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ سمجھتی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد افضل عمل ہے تو ہم بھی جہاد نہ کریں فرما تمہارا جہاد جو ہے نا عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے جو حج قبول و اللہ کی جناب میں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے تمہارا وہ حج ہے ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کمزور مرد ہے نا نہیں وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے اور عورتیں ان کا جہاد حجفی سبیل اللہ ہے کیونکہ اس میں بدنی مشقت بھی بڑی ہے اب بھی حالانکہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں لیکن اب بھی حج کرنا خاصی مشکل کا کام ہے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ جس کو عطا فرما دے پہلا جہاز پی آئی کا آج الحمد للہ جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابۂ کرام مکے میں آئے اور یہاں انہوں نے آ کر عمرہ ادا کیا عمرہ ادا کر کے فرمایا بھائی سب لوگ احرام کھول دو سوائے اس شخص کے جو قربانی ساتھ لایا ہے وہ حج کر کے احرام کھولے اب مکے میں احرام کھول کر صحابہ کرام اکثریت ان کی انہوں نے وہ ایک دو دن جو تھے درمیان میں حج کا وقت آنے سے وہ گزارے جب ذوالحجہ کا چاند آٹھ تاریخ ہوئی ذوالحجہ کی جس میں قربانی ہوتی ہے دس تاریخ کو قربانی یہاں ہم بھی کرتے ہیں آٹھ تاریخ کو یوم تربیہ کہتے ہیں تربیہ کا مانا ہے پانی پلانے کا دن اونٹوں کو وہ پہلے پانی پلا لیتے تھے تو آٹھ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا تو احرام باقی تھا باقی صحابہ کرام نے جہاں جہاں وہ رہ رہے تھے جس خیمے میں تھے وہیں سے غسل کیا اور غسل کر کے انہوں نے دوبارہ احرام کی چادریں پہن لیں اور حج کا احرام باندھا زور کی نماز انہوں نے مکہ مکرمہ سے چلے اور منا میں پہنچ گئے زہر کی نماز وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پڑھی نقشہ تقریباً اس طرح ہے کہ یہ آپ فرض کریں کہ میں حرم شریف میں کھڑا ہو یہاں سے مشرق کی طرف اگر چلیں نا تھوڑا سا جنوب کی طرف رکھتے ہوئے جنوب مشرق کی طرف پہلے آتا ہے منا کوئی کوئی تین میل یعنی چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے آگے اتنے ہی فاصلے پر مضدلف آتا ہے اسی طرف اس سے آگے پھر اسی طرف ہی آ جاتا ہے رفات یہ کل جگہ ہیں جن میں حاجہ دار کعبہ شریف منا، مزدلفہ اور اس سے آگے کیا ہے ارفا آٹھ تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف نہیں گئے تمام مسلمان منا میں چلے مینا میں جا کر زور پڑی خیمے بنائے ان میں اپنی چیزیں رکھی زور پڑی اثر مغرب عشاء اور فجر اب ذوالحجہ کی کیا تاریخ ہو گئی بھائی <سؤال> نو ذوالحجہ نو ذوالحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے قریب فرمایا اب چلو آپ کے لیے عرفات سے پہلے ایک وادی اس کو نمرا کہتے ہیں وہاں خیمہ لگا دیا گیا آرام کے لیے آپ وہاں چلے گئے وہاں آرام کرنے لگے صحابہ کرام بھی چلے گئے اب عرفات میں جب زہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرفات میں تشریف لے آئے اور وہاں پر آپ نے خطبہ دیا زہر کا وقت ہو چکا تھا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا آپ نے فرمایا لوگو اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا تمہارے خون اور تمہارے اموال اسی طرح تم پر حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے جس طرح یہ دن حرمت جمعہ کا دن تھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی ایک حج اکبر ہے جمعے کے دن جو حج ہونا وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ فضول بات ہے حج اکبر کہتے حج کو اور حج اصغر کہتے عمرے کو اس لیے جو کہتے جی اس سال حج اکبر ہو رہا ہے یہ فضول بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا پھر فرمایا جاہلیت کے جتنے کام تھے وہ سب میرے قدم کے نیچے اس وقت ہیں تمام خون جو اس سے پہلے ہو گئے میں ختم کرتا ہوں کوئی دیت کوئی کساس کچھ نہیں جو ہو چکا ختم ہے ہمارے خاندان کا جو حارث بن رب کے بیٹے کا قتل ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں سود سب جس نے کسی سے سود لینا ہے سب ختم ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے خاندان کا جو سود ہے عباس بن عبد المطل میرے چچا نے جو سود لینا ہے سب ختم ہے کسی کو کوئی شخص اس کے بعد سود ادا نہیں کرے اور فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم نے اللہ کے نام پر ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ذرا بات لمبی میں اختصار کرتا ہوں اور فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے بخاری میں یہ لب اور معطہ میں یہ بھی ہے اور مستدرک حاکم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گبراہ نہیں اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے یا نہیں تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یا نہیں بتاؤ کیا کہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وقت ان دنوں سپیکر تو نہیں تھے نا تو آدمی کھڑے ہوتے تھے ایک یہاں کھڑا ہے وہ سن کر آگے پہنچا رہا ہے وہ آگے پہنچا رہا ہے تو یہ طریقہ ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کیا کہو سب نے کہا کہیں کہا ہم کہیں گے یا رسول اللہ بلرخ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا وہ ادحی حق ادا کر دیا و نسخ آپ نے پوری پوری خیر خواہی کی آپ نے آسمان کی طرف اگلی اٹھائی پھر لوگوں کی طرح اشارہ کیا کہ اللہ مشہد یا اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا حق جو تھا پیغام کا وہ ادا کر دیا اس کے بعد پھر اذان ہوئی اذان کے بعد آپ نے دو رکتیں زور کی پڑھی پڑھائیں اور پھر تکبیر دوسری ہوئی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی یہ جمعہ نہیں تھا کہ پہلے خطبہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد نماز ہوئی کیونکہ آپ نے وہ زور اور اثر میں اونچی آواز سے قرعت نہیں کی جمعہ ہونے کے باوجود آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ بھی دیا ہے اور زور اثر اکٹھی کی ہے لیکن جمعہ نہیں ادا کیا آئے کہ زور ادا کی ہے اور اثر کیونکہ مسافر کے لیے زور کی رکاطیں ہی دو ہیں اب یہاں سے کئی لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ جانا وہاں بڑا رش ہوتا ہے پہلے ہی ان کو روک دیا نا کہ وہاں کٹھی یہ زور اثر نہ کر لیں اپنے خیموں میں نماز پڑھو زور اپنے وقت پر پڑھو پوری پڑھو اثر اپنے وقت پر پڑھو پوری پڑھو اگر کوئی تم سے بحث کرے تو اس کو کہو یہ بحث کا وقت نہیں ہے بھائی ذکر اذکار کرو مطلب کوئی حدیث سنا کر کو حق بات نہ سمجھا دے ایسے ظالم لوگ ہیں ایسے ظالم لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت کر رہے ہیں نہیں اگر آپ اپنے خیمے بھی ہیں وہاں بھی آپ زور کی جب اذان ہو اذان کہیں آپ خود کہہ نا پھر دو کہتے زور کی پڑھیں اور دوسری تکبیر کہہ کر عصر کی دور رکعتیں پڑھیں اس کے بعد آپ میدان ہے بڑا وہ عرفات کا میدل کو حساب ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفا پورے کم پورا جہاں کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ نا سب وہ آپ کے وقوف کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ جہاں مرضی کھڑے ہو جاؤ اب مغرب تک آپ نماز سے فارغ ہیں نماز زور کی بھی پڑھ لی کی وقوف کا معنی کھڑا ہونا نہیں ضروری کہ کھڑے ہی ہونا ہے بیٹھ بھی سکتے آپ لیکن آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی ہے کھڑے ہو کر کر لیں نہیں کھڑا ہوا جاتا بیٹھ لیں بیٹھ کر تھک گئے تو لیٹ جائیں تو یہ وقت ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں وہ مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے اس پچھلے پہر میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے سب سے بہترین کلمہ جو کہا ہے نا وہ ہے لا وقدہ لا شریق الہ الملک و الحمد اح على كل شعین قدير یہ ہے اور وہ دعائیں ہیں ان میں سب سے جامع دعا جو ہے نا قرآن نے ذکر کی وہ ہے ربانہ آتنہ فد دنیا حسنۃ فلآخرت حسنتا وقن عذاب النار اس میں پھر آپ کو جو بھائی یاد آتا ہے جو عزیز یاد آتا ہے والدین یاد آتے ہیں استاد یاد آتے ہیں امت مسلمہ کے کوئی کوئی مقام یاد آتا ہے تو میرے بھائیوں ان کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا سے بھی ان کے لیے دعا جو جس کے لیے کریں گے نا فرشتہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اتنی چیز اس کو بھی عطا تھا بڑا ہی نفع کا سودا ہے میری دعا تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں لیکن فرشتے کی دعا تو پکی بات ہے نا فرشتہ اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ اس کو بھی یہ چیز دے دے جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے جتنی دعائیں بھی کر سکے مغرب تک وہ دعائیں کرنی چاہیں فرمایا شیطان اتنا ذلیل کسی دن نہیں دیکھا جاتا جتنا عرفات کے دن دیکھا جاتا ہے عرفے کے دن نو تاریخ حج کے دن ہاں بدر کے دن اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا تھا تو وہاں دعائیں کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے غبارہ لو سفر کر کے آئے کس لیے آئے تو تم گواہ ہو جا میں نے انہیں بخش دیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت اس دن خاص طور پر فرماتا ہے حج کا وہ موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جو عرافاتو حج کا اصل جو چیز ہے نا وہ عرفاتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز آگے دسویں رات آ رہی ہے نا فجر کی نماز مزدلفے میں آ کر پڑھے اس سے پہلے دن یا رات کے کسی وقت میں عرفات سے ہو کر آ جائے نا آج جو اس کا ہو گیا یعنی اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک شخص آٹھ تاریخ کو منابے نہیں گیا سواریوں کی کوئی رکاوٹ ہو گئی نہیں جا سکا آج میں کوئی فرق نہیں ہے نو کو وہ زہر کو نہیں پہنچ سکا آج میں کوئی فرق نہیں ہے وہ پہنچا تو سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا یا سورج غروب ہونے کے بعد پہنچا یا رات کو پہنچا اور وہاں چکر لگا کر پھیرا لگا کر آ گیا پھیرا لگا فجر کی نماز مزدلفے میں اس نے پڑھ لی حج اس کا ہو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اتنی محنت دور دراز سے گیا رکاوٹیں پیش آ گئیں نہیں وہ اتنی دیر ٹھہر سکا فرمایا تمہاری وہاں حاضری ہی قبول ہے حاضری لگوا دو بس تم پاس ہو گئے یہ اللہ کا فضل کرم اچھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں بیان کر رہا ہوں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک وہاں ٹھہرے سورج غروب ہونے تک اب جو ہوتے ہیں نا ایجنٹ ان کی کوشش بڑی ہوتی بھائی جلدی جلدی نکلے سعودی حکومت نے بڑا بندوبست کیا ہوا سب راستے بند ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بسوں میں بٹھا لیتے ہیں چلو بھائی نکلو اچھا اب وہاں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اعلان ہوتا ہے اور پھر ساری بسیں چل پڑتی ہیں حج بڑی مشکل ہے سوچ سمجھ کے جانا ہے یہ نہیں کہ وہاں کو پھول بچھے ہوئے آپ کے لیے یا کاکشاں کا راستہ بنا ہوا ہے وہاں سرکاری حج کرنے والوں کو بھی بس نہیں ملتی دو چار بسیں آتی ہیں حالانکہ وہ پورے ہوٹل میں پانچ سو ہزار دو ہزار آدمی ہوتے ہیں لیکن وہاں بسیں ملتی کوئی نہیں یہ نو کلومیٹر میٹر کا فاصلہ پیدل ہی کرنا پڑتا ہے بعضوں کا میں پچھلے سال گیا تھا تو عرفات میں وہ بسیں دیکھی نا تو دو چار ہمارے جو مکتب تھا اس کی تھیں باقی تھی وہ بھری ہوئی ہیں اب خیر میں نے تو ایک سپاہی سے کہا ساتھ میری بیوی بی بی بھی تھی کہ بھائی کچھ کرو اس کی اللہ اس کو جزا دے اس نے ایک بس کو روک کر ہمیں بٹھا دیا ماشاء اللہ باقی سب لوگ پیدل وہاں سے پیدل آ رہے ہیں مزدلفے میں آ کر انہوں نے پھر چھوڑ دیا مزدلفے سے آ رات وہاں ٹھہرنی ہے مغرب اور عشاء وہاں پڑنی اور آپ پھر اشاع پڑھ کر سو گئے تحجد بھی زندگی میں اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور آپ نے ام سلمہ کو اور جو کمزور بچے عورتیں تھیں انہیں کہا تم رات ہی چلے جاؤ آدھی رات کے بعد جب چاند طلوع ہو نا دسویں رات کا تو چلے جاؤ تو اس لیے اگر کوئی پہلے ہی چل پڑے کمزور لوگ جو ہیں پیدل ہی چل پڑے تو کوئی حرج نہیں جا سکتا ہے اب سب لوگوں کا رخ عرفات سے کس طرف ہے بھائی مصطلف مزدلفے میں رات تھیرے فجر کی نماز پڑھ کر اب کہاں جانا ہے واپس میں میں جو خیمے تھے سامان یہیں چھوڑ کر گئے تھے سب سامان وہیں وہیں پر آ جانا ہے تو یہاں اب اب کون سا دن ہو گیا دس سو لگ جاؤ افض الحجہ کو منا میں واپس آ کر چار کام وہاں اس دن کے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ تین جمرے ہیں پہاڑیاں تھیں اب ان کے نشان ہیں تو جمرہ کبرا جو بڑی پہاڑی ہے نا اس کو ساتھ کنکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے اللہ اکبر صرف چنے سے کچھ تھوڑا سا بڑا کنکر ہو ایسی نہیں کہ وہ پتھر مارو اور لوگ جو آگے ہیں آپ کے وہ زخمی ہو جائیں چھوٹے چھوٹے کنکر ساتھ مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے یہ ساتھ کنکر مارنے کے بعد اب اصل ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکر مارے پھر قربانی کرے پھر سر مڑا کر غسل کر کے کپڑے بدلے پھر بیت اللہ میں جا کر نہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرے اور صفحہ مروا کی سائی کرے یہ ہے اصل ترتیب لیکن جمرے کو کنکر مارنے کے بعد اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھائی قربانی میں نہیں کر سکتا مشکل ہے یا آج کل وہ سرکاری سلسلہ ہے تو شرم اڑا سکتا ہے ترتیب اگر نہ بھی رہے تو کوئی حرج نہیں جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی میں نے یہ کام پہلے کر دیا ہے میں تو قربانی پہلے کر بیٹھا ہوں فرمایا کوئی حرج نہیں اب کنکر کر مار کروں ایک نے کہا جی میں تو بیت اللہ کا تو پہلے کر چکا ہوں میں نے تو کنکر مارے نہیں اب, اب کنکر کر تو بعض حضرات اس میں دم ڈالتے ہیں آگاہ پیچھا جی کہتے دم پڑ گیا قربانی کرو کر جب اس سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی کہتے ہیں اس زمانے کی بات ہے اب جائز نہیں ہے تو دین بدل گیا ابھی اس زمانے میں جائز تھا اور آپ نے یہ کیا بات ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی بات پر قربانیاں ڈال دیتے ہیں دم ڈال اس پر بھی دم پڑ گیا اس پر بھی دم پڑ گیا حالانکہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی کنکریاں <تصفح> مارنے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں قربانی خواب نے نہ کی ہو آپ سر مڈا کر یا کترا کر غسل کر کے کپڑے بدل لیں یہ چھوٹا حلال ہونا ہے اس کے بعد آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ پابندیاں احرام کی ختم ہو گئیں لیکن بیوی بی کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے تو بیوی بی کے پاس جانا اس وقت جائز ہوگا جب آپ بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے ایک بندہ ہے وہ تھک گیا چلا اس کو الفاظ سے چل کر آنا پڑا اب وہ بیت اللہ کے طباف کے لیے جانا تو مشکل ہے وہ رات اگر کر سکتا رات کر لے آج نہیں کر سکا کل کر لے کل نہیں کر سکا پرسوں کر لے جب بیت اللہ کا طواف کرے گا پھر اس کا حج مکمل ہوگا اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو کنکر مارے پھر سو اونٹ آپ لائے تھے کچھ مدینے سے اور کچھ حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے یہ کل سو اونٹ تھے تریسٹ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کی نہر کیا ہوتا ہے اونٹ کو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دو بایاں گھٹنا اس کا باندھ دو اور ایک چھرا لے کر یہ جو جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے یہاں ایک گڑا ہوتا ہے لبا بہت نازک ہوتا ہے آرام سے چوری چلی جاتی ہے آرام سے ایک سال میری ڈیوٹی لگی قربانیوں کے متعلق خالوں کا خیال رکھنا میں بیٹھا تھا دفتر میں ایک صاحب آئے چاند کا قلعہ جو ہے وہاں سے آیا کہتا جی ہم نے اونٹ کرنا ہے تو مولوی صاحب کہتے پانچ سو روپے لے لوں گا میں. میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں میں نے اس کا گٹرا باندھ دیا اور میں نے تو وہ منہ بھی باندھ دیا کہ چاکی نہ بڑھ رہے تو پھر وہ چھڑی یا رکھی یعنی پہلے آپ یہ دیکھیں اس طرح مارو گے تو وہ کسی ہڈی پر جا لگے گی یا جو نرم جگہ وہ رکھو اور اس کو اندر دھکیل کر تھوڑا سا دائیں مائیں کر دو ہٹ ہڈجوں پیچھے بس میں نے اتنا کیا وہ اونٹ کا اس طرح فلوارہ نکلا اور وہ ایک دفعہ وہ اچھلا اس کے بعد پیچھے سے دو تین دفعہ اس طرح کیا پھر وہ ایک طرف گئے لو اس کا فائدہ کیا ہوا وہ صاحب کھال بھی ہمارے دفتر میں دے گئے پانچ روپیہ بھی تھے جب انسان غرض ہو کر کام کرتا ہے تو اللہ اس میں بڑی برکتیں کرتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اللہ نے مردانگی دی تھی تریسٹھ اونٹ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ باقی حضرت علی کو کہا تم کر دو انہوں نے کر دیے پھر آپ نے فرماس کہ حضرت علی سے کہ ان کے جو کھالے اتارنے کی اجرت ہے وہ ہم دیں گے کسائی کو نہیں دینی کسائی کو کھالے اس مقصد کے لیے نہیں دینی اور فرمایا ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر وہ دیگ میں ڈال دو سو اونٹوں کا گوشت کٹھا پک گیا آپ نے تھوڑا سا اس میں شوربہ پی لیا تو اللہ نے جو فرمایا جو قربانی کرتے خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ خود خو پر بھی عمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے سو اونٹوں کا گوشت تناول فرما لیا نا جب کٹھا جو پکا شوربہ پی لیا پھر آپ نے سر مڑایا ابو طلحہ کو پہلا جو دائیں طرف تھا وہ بال دیے کہ لو یہ تم رکھ لو اور پھر بائیں طرف کے مڑایا ان کو دیا کہ لو لوگوں میں ایک ایک بال تقسیم کر دو صحابہ کرام آپ کی بالوں کا تبرک آپ کو رکھ ام سلمہ کے پاس آپ کی ہماری ماں کے پاس وہ بال کچھ تھے جو اس کو بخار ہوتا بیمار ہوتا وہ آ جاتا وہ ان کو پانی ان میں بھگو کرنا پانی دے دیتی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتی یہ اللہ نے برکت رکھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور آپ کی چیزوں کے اندر پھر آپ نے رحت اللہ کا طواف کیا اچھا بھائی اب یہ دس تاریخ تھی طواف کر کے رات آپ نے پھر منا میں آ کر ٹھہرنا اب آ گئے رات اس میں آپ کھائیں قربانی کا گوشت کھائیں علماء سے ملیں دوستوں سے ملیں اللہ کا ذکر کریں دعائیں کریں اب گیارہ تاریخ آ گئی گیارہ تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد تینوں جمروں کو کنک کر ساتھ ساتھ پہلے دو کے پاس دعائیں کرنی پڑی تیسرے کو کنکر مار کر پھر واپس آ جانا پھر آ بارہ تاریخ بارہ کو اگر آپ چاہیں تو کنکر مار کر فارغ ہو گئے آپ واپس آ جائیں اپنے ہوٹل پر اور اگر چاہیں تو تیرہ تاریخ کو بھی باہر رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ تک رہے تھے لیکن اب کوئی کوئی رہتا ہے جب اللہ نے اجازت دے دی کہ جو پہلے آ جائے دو دنوں میں تو کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی دیر سے آئے پھر بھی کوئی حرج نہیں تو بہرحال حج آپ کا ماشاءاللہ مکمل ہو گیا اب اس کا خیال رکھو کہ یہ جو نعمت دی ہے اس کو برباد نہ کر دینا پھر وہاں داڑھی بنڈا کر پھر وہاں نماز چھوڑ کر پھر غیر محرم عورتوں کی تصویریں بے حیائی بدکاری کی دہ دے, دے کر سارا کیا کترا اپنا نقصان نہ کر رہا میرے بھائی تو اس لیے اب آخری حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے آنا ہو تو ساری تیاری کر کے سامان باندھ کر آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہے اس کو طوافِ ودا کہتے ہیں اگر کوئی عورت اب تک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی جو دس تاریخ کو کرنا تھا حج مکمل نہیں ہوا جب پاک ہو گئی اب جب طواف کرے ادھر رخصت کا وقت آ جائے تو ایک ہی طواف میں دونوں کام ہو گئے کوئی بندہ کمزور تھا بیت اللہ کا طواف وہ حج والا نہیں کر سکا اب رخصت کا وقت آ گیا طواف کر لے اس میں دونوں کام ہی ہو گئے وہ طواف افاظہ بھی ہو گیا اس کو طواف افاظہ بھی کہتے زیارہ بھی کہتے جو دس تاریخ حج والے دن ہوتا ہے تو یہ ہے بھائی آخری عمل جو وہاں کر کے آخری ملاقات بیت اللہ کے ساتھ لفظ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آخری ملاقات اس کی بیت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابو بین الحج وعمرت فنما فیان الفقر والذنوب عمرہ اور حج پیدر پہ پی کرو بار بار کرو کیونکہ یہ گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور فخر کو بھی دور کر دیتے فقیری ختم ہو جاتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کی اور سونے کی اور چاندی کی میل کچیل کو جلا کر صاف سترا کر دیتی ہے اس طرح حج اور عمرہ پیدر پہ پی کرنے سے آدمی گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی پرما برداری کی توفیق اطاعت the